کا ٹائم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیہم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون علی الكذب وهم يعلمون ع الله لو معذااب شدة إنهم ساما كان ي عملون اَّ خزو أي معم جَّة فصدوا عن صبير اللله فالهم عذااب ميد لن تُغن عنهم أب لهم ولا اوولادهم من الله شي ول اصحاب النار هم في يا خاالد يما الله جميعا فحللفون له كما يحللفون ل حسبون أنهم على شيء. الا ان هم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الذللين كتب الله لاغلبن ان انا ورسولي ان الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر جواد دون من حاد اللہ ورسولہ فلو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئیک کتب في قلوبهم الائمان وا ایدهم بروح من ویدخلهم جنات تجری من تحت الانهار وخالدین فيها رضی اللہ عنہم ورسولہا اولئیک حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم المفلحون صدق اللہ علم طرزین طلََََ قومن کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوستی لگاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے یہ دوستی لگانے والے نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں بس منافق ہے وہ اہل فون اور جوٹھی قسمیں کھاتے ہیں باوجود جاننے کے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے ان نہ سا اماکان یاملون بلا شب یہ لوگ برے کام کرتے ہیں جو کرتے ہیں اتخذ و جنتا ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے لیے احانت والا عذاب ہے لن تغنی یا انہم ہوں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گے ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی یہ جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے یوم یباں اللہ جمی فیا لفون جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو یہ اس وقت بھی قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو یوں تھو یوں تھے جیسے آج اے مسلمانوں تمہارے سامنے یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست راستے پر ہیں خوب یاد رکھو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ شیطان کے قابو میں ہے استحبال الشیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں بھول چکے یہی شیطان کا گروہ ہے اور شیطان گروہ سنو شیطان کا گروہ خسارے میں ہی, ہی ہے ان الزین اللہ و رسولہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں اللہ نے یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب ہو کے رہیں گے بلا شبہ اللہ قبی اور غالب ہے لاتج و قومن نب اللہ وََ اللہ اے مخاطب آپ ایمان والوں کو دوستی لگانے والا ان کے ساتھ جو اللہ رسول کے مخالف ہیں نہیں پائیں گے ایمان والے لوگ اللہ رسول کے مخالفین کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے بھلے اللہ رسول کے مخالف ایمان والوں کے جو مخالف ہیں جو اللہ رسول کے مخالف ہیں بھلے ان ایمان والوں کے والدین ہوں یا ان کی اولاد ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اور گھر والے ہوں جب وہ کافر ہیں تو یہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے خلائے کا قطب افیقلوب حم المان اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی طریقے سے ان کی مدد کی ہے ایسے لوگوں کو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے لہریں جاری ہوں گی ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے خوش یہ اللہ سے خوش ہیں یہی اللہ کی جماعت ہے سنو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوتی ہے یہ سورہ مجادلہ کا تیسرا رکوع ہے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ سرگوشی نہیں کرنی چاہیے اور سرگوشی تین آدمی جب ہوں تو دو مل کر نہ کریں غلط کام پر سرگوشی نہ ہو بہت سارے اکٹھے ہوں تو سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی صحیح بات کی پھر فرمایا کہ مجلس میں اگر کہا جائے کہ جگہ دے دو تو جگہ دے دو بھائی ذاکیر تفس سکو فلم جالس فف سکو جگہ دے دو اور اگر یہ کہا جائے کہ تم اب تھوڑی دیر بیٹھ چکے ہو چلے جاؤ دوسرے لوگوں کو موقع دو تو یوں بھی کر لیا کرو ناراض نہیں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو جب نبی کے پاس علیحدگی سے ملاقات کے لیے آتے ہو تو پہلے صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کا سبب ہے اور اگر پھر دوبارہ عیت نازل ہو گئی کہ چلو اب صدقہ نہ دو میں نے کل بتایا تھا کہ اس عید کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف میں نے ہی عمل کیا کہ صدقہ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ وہی نازل ہو گئی کہ صدقے والا حکم اب معاف ہو گیا ہے بغیر صدقے کی بھی نبی سے مشورہ کر سکتے ہو ملاقات کر سکتے آج کے سبق میں یہود کا اور منافقین کا ذکر ہوا ہے آخر میں پھر مسلمانوں کا ذکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو منافقین تھے عموماً اکثریت منافقین کی اوس اور خزرج سے تعلق رکھتی تھی اور جو یہودی تھے وہ ان کا قبیلہ بنو قریضہ اور بنو و نظیر کہلاتا ہے تو یہ آپس میں ایک ہی طرح کے لوگ تھے کچھ بنو کچھ یہودیوں کے لوگ بھی منافقت کرتے تھے لیکن زیادہ تر منافقین جو ہے یہ اب عبداللہ ابن ابئی وغیرہ اس طرح کے لوگ یہ اوس اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ <منافقین> جو منافقین لوگ تھے کیونکہ مسجد میں تو آتے تھے نماز پچھلی صفوں میں دو رکھاتے رہ گئیں کچھ اس طرح کے پڑھتے تھے جس کا پانچویں پارے میں ذکر ہوا نا کہ وہ سستی کے ساتھ کاموں کو سالہ یوراً ناس مذہب زبین ہاولا اولا یعنی نماز پڑھنے آتے تھے دیر سے آتے تھے پابندی سے تقبیر اولا کے پابندی کبھی بندہ ایک رکاعت دو رکاتے رہ جائے نا کوئی حرض کی بات نہیں ہے نہیں رہنی چاہیے لیکن ہر روز یہ بندے کی رکعت رہ جائے یہ صحیح نہیں ہے چلو ایک آدھ دن تو ہو سکتی ہے کوئی باتھ روم کا مسئلہ ہو گیا وضو میں دیر ہو گئی لیکن پابندی سے رکاتیں نہیں رہنی چاہیے تو یہ لوگ نماز میں آتے تھے منافقین وغیرہ یہودی تو نہیں آتے تھے لیکن ظہری اعتبار سے مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے اندر کے لحاظ سے کافروں سے ملے ہوئے تھے تو یہ دوستی لگاتے تھے منافقین مدینہ یہود مدینہ کے ساتھ جس کا یہاں ذکر ہوا الحمت طلّّۂ نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یعنی منافقین کو جو دوستی لگاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے غضب کیا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم ولاََََََََََََََ کا طرف اشارہ ہوا یعنی یہودیوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں ماہوم من ولا من ہو یہ منافقین <مصرح> نہ تم میں سے تم ہیں یہ ویسے نماز پڑھنے م... ظاہری طور پر آتے ہیں تمہارے بھی نہیں ہیں م... م... من ہو نہ ان میں سے ہیں کہ بالکل ہی کافر ہیں بس درمیانہ درجہ ان کا قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلان ہے فلان ہے جس کا پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بھی ذکر ہوا کہ جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ناما ماکو جب ادھر جاتے ہیں خلوشیاتی نہیں خالو اناما کو جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ادھر گئے تھے فرمایا ان کے لیے عذاب ہے اور سختی ہے اور ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا اولاد بھی مال بھی وغیرہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا دنیا میں بھی مال اولاد نہیں بچا سکتی اللہ فرمایا فرمائے آزمائش سے تو آخرت میں تو ویسے ہی کوئی نہیں قرآن تو کہتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کا خلا بھی سونے اور چاندی کے ساتھ بھرا ہوا ہو تو بندہ فیدیا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری آخرت میں سختی نہ ہو لیکن ادھر خلا زمین و آسمان جتنا ہوگا بھی نہیں تو اللہ اپنی میں اور عافیت میں رکھے تو فرمایا کہ ان کو اولاد مال وغیرہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اور آخرت میں جب حساب کے لیے لایا جائے گا اس وقت بھی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے ہم اچھے ہو جائیں گے یوں ہو جائیں گے جیسے اب تمہارے سامنے اے نبی یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی ادھر گئے تھے تمہارے ساتھ ہیں فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں جس پر سورہ منافقین میں تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو فرمایا پھر بھی جھوٹے کیوں اسکر با یہ منافقین شیطان کے قابو میں آ چکے ہیں اس لیے فاصم ذکر اللہ شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ خطرناک بات ہے اس میں ہم سب کو سوچنا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے اللہ رسول کی یاد سے رجوع اللہ سے نماز روزہ جو شریعت کے احکام ہیں جب ان سے یہ دور ہو رہا ہے اور غافل ہے اللہ رسول سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر کنٹرول کسی اور کا آ چکا ہے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے کہ میرے اندر جو نیکی کی توفیق تھی وہ سلب کیوں ہوتی جا رہی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے شیطان کی زد میں وہ قابو میں آ چکا ہے اس تخت وضع علیہ مشیطان اللہ کی یاد سے یہ دور ہو گئے کیونکہ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لی ہے اسی بات کو سورہ منافق کے آخری رقوع میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وما یفل ذالک فولائکم الخاسرون اے ایمان والو تم تمہیں تمہ مالو دولت اولاد, اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور اگر غافل کر دیا مال اولاد بغیرہ نے اللہ کی یاد سے دور کر دیا تو پھر خسارے میں چلے گئے ہیں وانفقو ممارزک من قبل آئین تو فرمایا کہ شیطان کے یہ لوگ قابو میں آ گئے اللہ کی یاد سے دور ہو گئے یہ شیطان کا گروہ ہے اور سنو شیطان کا گروہ خسارے میں ہی ہوتا ہے جو بندہ جتنا بے دین ہوتا ہے وہ اتنا بے سکون ہوتا ہے جو بندہ جتنا بے جو کافر ہے نا زیر طور پر زبین الناس غب و شاوات من نصاء البنین بڑی کر و فر ترنگ نظر آتی ہے نفس العمر میں ان کا سکون رخصت ہوتا ہے جو بندہ جتنا دین کے قریب ہوتا ہے اتنا سکون والا ہوتا ہے خا رزق کے لحاظ سے کمی ہو خا اس کو بڑے بڑے عودے نہ ہو خا اس کا بڑا مکان نہ ہو دین سے جتنا قریب ہوگا با سکون ہوگا اور جو جتنا دین سے دور ہوگا گناہوں میں زندگی اس کی زیادہ ہوگی اتنا بے سکون ہوگا تو کافر مکمل ہی بے سکون ہے ان اللہ اللہ رسول جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے ایک مخالفت ایک تو اعتقادی ہے کہ اللہ اور اللہ, رسول اللہ کے رسول کے حکم لست کا انکار لست لست ہے وہ شخص تو کافر ہو گیا وہ بڑا بے سکون ہے ایک وہ شخص جو اللہ رسول کے حکم کو تو ہے انکار نہیں کرتا لیکن عمل کے لحاظ سے اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے انکار نہیں کرتا لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو یہ شخص گناہگار ہے کافر نہیں ہے مخالفت کے درجے میں تو ہے لیکن باغی نہیں ہے باغی, باغی وہ ہوتا ہے جو انکار, انکار کر دیتا ہے مانتا نہیں ہے تو یہ جب بھی توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی یہاں یہ حادون اللہ رسولہ میں مخالفت سے مراد کافر ہے منافق ہے وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں الائے کام کفل یہ ذلیل ہیں ذلت میں جا رہے ہیں مدلت کہ مدلت رہے اپنے خالق کو نہیں سمجھتے جس نے پیدا کیا اپنے رازق کو نہیں سمجھتے جس جو ہر روز رزق جزق جزق جزق دیتا ہے بغیر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزاز اللہ تعالی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے فرض کر رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر اور ان کی جماعت جو ماننے والی ہے وہ یقینی طور پر غالب ہو کے رہیں گے بس نفس الامر میں کہیں تھوڑی بہت جو مغلوبیت نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے نظر آتی ہے کہ مسلمان کمزور نظر آ رہا ہے نفس المر میں تو مسلمان کمزور نہیں ہوتا جہاں کہیں بظاہر کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہو جائے درست ہو جائے صرارت مستقیم پہ آئے رجوع اللہ کرے اللہ کی ناراضگی ہے اس کے عمالے بد کی وجہ سے, سے مسلمانوں پر کہ وہ جب کہیں مغلوبیت نظر, با نظر آئے حقیقت تو یہی ہے کہ یہ غالب ہی ہیں لا اغل بنانا و مسلمان اگر سیدھے راستے پر چل رہا ہے جہاد کا راستہ ہے وغیرہ بظاہر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہے فاتح بھی ہو تب بھی کامیاب ہے شکست کھا جائے تب بھی کامیاب ہے غازی واپس आए تب بھی کامیاب ہے شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے عجبا لامر المؤمن وین اصابتو سرا فشکر فاو خیر اللہ وین اصابتو ذرا فصبر فاو خیر اللہ نبی اللہ. پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی تو شان اونچی ہے کہ دو ہی حالتیں پریشانی پر صبر کرتا ہے تو عجر ملتا ہے اور اگر کوئی راحت پہنچے شکر کرتا ہے تو تو اس کو اجر ملتا ہے دو ہی حالتیں لاغلی ون اورسلین اللہ قوی رزق لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر آپ نہیں پائیں گے یہ اہم ہے فرمایا آپ نہیں پائیں گے ایمان والوں کو کہ ایمان والے دوستی لگائیں گے اللہ رسول کے مخالفین کے ساتھ ایمان والا کبھی دوستی نہیں لگائے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رسول کے مخالف ہیں اللہ رسول کے جو دشمن ہیں <سؤال> نازک بات ہے اب کافروں کے ساتھ تجارت یا معاملہ یا لین دین یا جیسے سفارتی تعلقات یہ ایک الگ پہلو ہے یہ ایک دنیاوی ضروریات ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے دوستی نہیں ہوتی دوستی کسی اور چیز کا نام ہے دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زمانہ اسلام سے پہلے کی تھی بعد میں بھی رہی دوستی اور چیز ہے اور ایک بقدر ضرورت تعلقات کا رکھنا یہ اور چیز ہے بس اس اس حد اعتدال کو پامال نہیں کرنا چاہیے <سخن> کافروں کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے لین دین کر سکتا ہے سفارتی تعلق رکھ سکتا ہے جنگ بندی پر سلو کر سکتا ہے لیکن دوستی نہیں کر سکتا کہ ایسے تعلقات ہو جائیں کہ وہ ہمارے شاعر اسلام کو پامال کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں اس لیے کہ ہماری تو ان کے ساتھ دوستی ہے اور سفارتی تعلقات ہیں جیسے اپ یہ سارے بدمعاش جمع ہو چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور سارے ملے ہوئے ہیں صرف ایک کو اگے کیا ہوا ہے باقی سارے اس کو تقی دے رہے ہیں ہائی لینڈ کو اگے کیا سارے یورپ سب ایک ہی چیز ہیں تو ایسی دوستی پھر نہیں ہوگی جب شاعر اسلام کو پامال کرے گا کوئی کافر تو فرمایا کہ اپ کبھی کسی ایمان والے کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی کافر کو اپنا وغیرہ دوست بنائے گا دوست ایمان والے کا ایمان والا ہی ہوتا ہے сб... رہی بات تعلقات کی یہ دونوں یہ دنیاوی لحاظ سے کاروباری لحاظ سے بقدر ہوتا ہے سارا دن چوبیس گھنٹے باتھ روم میں تو کوئی نہیں بیٹھتا بقدرے ضرورت جاتا ہے تو ایسے ان کے ساتھ جو لین دین تعلقات ہیں بقدر ضرورت ہونے چاہیے گہری تعلق اور دوستی جس میں اسلامی شاعر پامال ہو وہ نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا ایمان والے کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا ایمان والے کی دوستی ایمان والے کے ساتھ ہی ہوتی ہے بھلے ایمان والوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ اس کے والدین ہیں یا اس کی اولاد ہے یا اس کے بھائی ہیں جو مخالف کافر ہیں کوئی اور رشتے دار ہیں یہ دا شخص یہ ان کے جو, دا دا ساتھ جو تعلق یا بھائی وہ کافر ہیں یہ ایک ایک بات کو یہاں جو ذکر کیا نا آباخوان او سیرت اہم یہ غزب بدر میں پیش آیا تھا آپ کو پتہ ہے اومیا بن خلف <بعی> بن خلف کا <بعی بن خلق> غلام تھا حضرت رضی اللہ جو بھی کچھ اس طرح ظالمی تھا جو اتنا دین سے دور ہوتا ہے ہے اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے یہ حقوق تو ماتحت کے غلام کے نوکر وغیرہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جانوروں کے یہ حقوق ہیں ان کو چارہ ڈال وغیرہ حرط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا حضرت بلال کو بن خلب سے اور بلا آزاد کر کے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا غزو بدر میں غزو بدر میں حضرت بلان رضی اللہ غزو بدر میں شریک تھے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کہ امیہ بن خلف کے کہ وہ مشرک تھا مقابلے میں آیا وہ تھا اور زہری لحاظ سے انتہائی قداور اور بہت موٹا تازہ تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ کر باوجود اس کے اس کا پرانے زمانے کا وغیرہ جو ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں میں مقابلے اپنے مامو کافر کو قتل کیا اسی طرح اور بھی واقعات ہیں تو یہاں قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے کی دوستی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی بھلے اس کا رشتے دار ہو وہ کافر مقابلے میں آ جائے والدین ہو اولاد ہو بھائی ہو یا کوئی اور ہو یہ اس کی کوئی دوستی نہیں دوستی اللہ اور رسول کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں وہ دوست ہے خلابان جو اس معیار پہ پورے اترتے ہیں ایمان والے ان کو ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہے ان کی اوروں کے, کے ساتھ دوستی نہیں ہے غیر اللہ کے ساتھ کافروں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے جب ایمان والے کی ایمان والے, کی ایمان والے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اللہ پھر ان کے دلوں میں ایمان کو پکا کر دیتا ہے پاک پھر ایسے ایمان والوں کو جو امتحان کی اس گڑی میں کامیاب ہوتے ہیں کہ مخالف رشتے دار ہو کافر تو تب بھی اس کے ساتھ اس کی دوستی نہیں دوستی ہے اپنے ایمان والوں کے ساتھ اب ہمارا تماشا یہی ہے نا ہمارا تماشا یہی ہے کہ ہم شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہم برما کے مظلوم جو کاٹے جو جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہماری دوستی کافروں کے ساتھ ہے اس لیے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے یہی بات ہے کہ کشمیر کی نوجوان بچیوں کے دوپٹے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر نیل دریا کے اندر اپنے آپ کو پھینک دیا کہ اے اللہ ہماری اس خودکشی کو قبول کر ہم اپنی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتی اور دریا کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہی ہیں ہم مسلمان ہو کر اپنی ان مسلمان بہنوں کی حفاظت اور عزت اور اس کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے اس لیے کہ کافروں سے ڈرتے ہیں ہماری دوستی کافروں کے ساتھ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے کی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ایمان والے کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے اور قرآن حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک کونے کے اندر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے دوسرے کونے میں اگر مسلمان ترپ جاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو یہ تو ہے مسلمان اور اگر اس مسلوم مسلمان کی فریاد سن کر یہ ترپتا نہیں ہے تو اس کا اسلام ہی نہیں ہے دنیا عبد الملک بن مروان کی برنامی کرتی ہے حجات بن یوسف ظالم تھا ظالم تھا, تھا واقعیتاً بات تھی لیکن محمد بن قاسم کو سم کی اس علاقے کے اندر تو بھیجا تھا اور محمد بن قاسم جی اس کی تو بھی پوری داڑھی بھی نہیں آتی اور پورے کفر کو اس نے للکار کر رکھ دیا تھا اللہ کی مدد ہوتی ہے جب ایمان والا شخص میدان میں آتا ہے پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے کام کے لیے مجاہد اسلام نہیں آتا اللہ کے کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے آتا ہے تو پھر فضائے کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. مسلمان اپنے آپ کو ہی نہیں ہے نہ مسلمان حکمران اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ داری کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اپنے مسلمان میں بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے جہاں کہیں بھی ہو ہماری دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہو مولوی کی بات تو یہ ہے کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا گویا فرمایا ایسے لوگوں کو پھر ہم ایسے باغات میں داخل کرتے ہیں جن کے نیچے سے نر جاری ہوتی ہیں اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے خوش ہے یہ اللہ کی جماعت ہے کی جماعت ان حزب اللہ یہ جماعت اللہ کی ہے یہی کامیاب ہوتی ہے اللہ سمجھنے سے